الحمد اللہ الرحمن کا مطالعہ کر رہے ہیں پارا ہے قرآن حکیم کا سورت, سورت کا نمبر ہے پانچ اور آیت نمبر ستاون سوردہ آیت نمبر ستاون ففٹی سیون سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں پچھلی آیات میں اہل کتاب کا ذکر ہوا اور نفاذ الشریعہ کا موضوع بھی ہمارے سامنے آیا اور شریعہ کو نافذ کرنے کی پرزور دعوت ہے جس کا ذکر ہمارے سامنے آیا مزید کلام کرتے ہیں سورہ مائدا کی ایت نمبر 57 یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دینکم ہزوا ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں ولا عبا کھیل تماشا ٹھہراتے ہیں من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم وہ لوگ کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ولکفارہ اور کفار کو اولیاء دوست نہ بناؤ یعنی مسلمان کی ردیبی دوستی مسلمان سے ہوگی کفار سے ہم رات مشرکین ہیں کیونکہ اہل کتاب کا ذکر الگ کیا گیا اور یہ کیا کھیل تماشا بنایا کرتے تھے جب اذان دی جاتی تھی نماز کے لیے تو ان میں سے کچھ تو نقل کرتے تھے کچھ تو مذاق اڑاتے تھے اس کے تعلق سے کہا کہ تمہارے دین کو یہ کھیل تماشا بناتے ہیں تو ان کو دوست نہ بنانا وق اللہ ان کن تمین اور اللہ سبحانہ و سے ڈرو اگر تم واقعات ایمان والے ہو آگے وہ ذکر آ رہا ہے جو اذان کا بھی میں نے ذکر آپ سے کیا تھا بھائی نادئی تم صولا تخذہ حضوم مرابا اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو مراد اذان دیتے ہو تو وہ اسے مذاق اور کھیل ٹھہرا لیتے ہیں رالی کا بھی انہم قوم اللہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے انہیں یعنی اندازہ نہیں کہ اللہ سلامۃ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہو رہا ہے اس کے پیغمبر علیہ السلام کے رسالت کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ لوگ اس کا معد اللہ مذاق اڑا رہے ہیں یہ ماضی میں بھی ہوا آج بھی ہوتا ہے اللہ کے دین کی تعلیمات کا مذاق اڑانا بہت سارے کفار سارے تو نہیں سب دین دشمن تو نہیں ہیں مگر کئی ایک ہیں جو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ماد اللہ اور کبھی دچ مووی بنتی ہے کبھی کہیں اور سے کیری کیچرس کا معاملہ آتا ہے کہیں اور سے خاکے بنا دیے جاتے ہیں کہیں کسی اسلامی حکم کا مذاق اڑایا جاتا ہے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تمہیں فیس تو کرنا پڑے گا تم صبر کیے رکھو تقوی کی رویش پر رہو تو پھر اللہ سخان تمہاری مدد فرمائے گا بھی انہم قوم اللہ یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے کل یا اہل کتابی اے نبی علیہ السلامی سے فرمائیے بلّا کیا تم ہم سے یہی ضد رکھتے ہو اسی بات کا ہم سے انتقام عام لے رہے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر و ما انزل الینا و ما انزل من قبل اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو اس سے پہلے نازل کیا گیا یعنی ہمارے ایمان پر ہونے کی تم ہمیں سزا دیتے ہو یہی کبھی وہ ماضی میں معاملہ گزرا بوسنیا کے مسلمانوں کا یورپ یورپ کے ہارڈ میں جس طرح اس مسلمان ملک کے مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ کی گئی نسل کشی کی گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر تو ہمیں مسلمان سمجھ کر ہی مارتے ہو تو مارو اتنے کوئی باعمل لوگ نہیں تھے لیکن بہرحال وہ اندر کا مسلمان جا کر انہوں نے قربانیاں دیں اور آج نتیجہ کیا ہے ہر مین میں کبھی جائیں اللہ ہم سب کو لے کر جائے بیس بیس افراد پچیس پچیس بڑے خوبصورت نوجوان بڑی اچھی بلڈ کے اور ماشاء اللہ وہ قرآن کے حلقے بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں قرآن کی تعلیم ہو رہی ہوتی ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے ان کو ان کے نام کے مسلمان ہونے کی سزا دی گئی مگر اللہ نے ان کو توفیق دی انہوں نے جانے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا ان کو معاملہ عطا فرمایا اور بہرال آج بھی وہ زندہ ہے وہ, وہ قوم وہ بوسنین مسلمان جو کہلاتے زندہ الحمد یہ ہر دور میں ہوا تو ایمان والوں کو کہے کہ سزا دی جا رہی ان کے ایمان پر ہونے کی یہ تم ہمیں اس بات کا بدلہ دے رو اس بات کا ہم سے انتقام لے رو یہ انداز ہے تو صدی پرانا قران 1400 برس پہلے نازل ہوا لیکن آج کے لئے بھی ہمیں تصویریں یہاں پر نظر آئیں گی وان ان اکثرکم فاسقون اور بیشک تم میں سے اکثر فاسق یعنی نافرمان ہیں قل اے نبی علیہ السلام فرمائیے هل انبئکم شر من ذالک مثوبتا عند اللہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بدلہ کس بات کا ہے اللہ کے ہا کن لوگوں کے لیے ہے بدترین بدلہ مَلْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَوْكِ جِسْفَرْ اللَّهَ نِلْعَانَتِي وَغَضِبَ عَلَيْهِ اور اس پر غضب کیا اللہ نے مَجَعَالَ مِنْهُمُ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِیرِ اور ان میں سے بنا دیے بندر و خنزیر یعنی سزا کے طور پر وَعَبَدَتْ تَاغُوتِ اور ان لوگوں نے تاغوت کی غلامی کی یا ایک مراد تاغوت کی عبادت کی جس میں شیطان بھی شامل شب مکھانا یہی لوگ بدترین درجے میں ہیں وہ اول سبھی اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ بہکے ہوئے ہیں وہ ادا جہاں قلوآ منہ اور جب تمہارے پاس اہم مسلمانوں یہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے وہ قد دخالو بال حالانکہ وہ آئے تھے تو کفر ہی کی حالت میں وہ قد خراج بی اور نکلے تو کفر ہی کی کیفیت کے ساتھ یہ وہ ان منافقین کا بیان جو یہود میں سے تھے شعوری منافقین آئے تھے وہ پلان کے ساتھ عالمان میں بات آئی تھی کہ صبح جا کر ایمان ماللہ اور شام میں نکل کر کفر کرو تاکہ مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر کنفیوز کرو ان شعوری منافقین کا بیان جو یہود میں سے تھے لمحے نہیں تھے اور آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سے وہ تیزی دکھاتے ہیں گناہ اور سرکشی کے کاموں میں واقع اور حرام کھانے میں یعنی حرام کی بات ہو گناہ کی بات ہو بڑی تیزی نظر آئے گی اور اللہ کی بات ماننے کا معاملہ ہے تو بڑی سسی نظر آئے گی لَبِئِ سَمَا كَانُوا بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں لَوْ لَا يَنْحَاهُمُ الْرَبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَادُ وَعَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَآَقْلِهِمُ السَّحُدُ کیوں منا نہیں کرتے ان کے درویش اور علماء ان کو گناہ کی بات کہنے سے اور ان کے حرام کی کھانے سے یہ اہم ذمہ داری علماء کی درویش لوگوں کی مشائخ کی اہل علم کی کہ وہ لوگوں کو منکرات سے روکیں یہ اہم ترین ذمہ داری علماء کی ہے اس لیے کہ ان کے پاس کتاب کا علم ہے تعلیم موجود ہے دین کی تو اول ان کی ذمہ داری اور یہ یہود کے علماء اور ربانی مشائخ کا ذکر ہو رہا ہے کیوں یہ روکتے نہیں ہیں ان لوگوں کو گناہ کی بات سے اور حرام کھانے سے نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا مستقل امت کی ذمہ داری اور جس کے پاس جتنا علم جتنا بڑا منصب اتنا بڑا ذمہ دار اور ان کے علماء نے جب یہ کام چھوڑا تو بعد میں ان پر لانت بھی کی گئی ہے اور بعد میں برے علماء علماء سو کی بات ہو رہی ہے جب انہوں نے یہ ذمہ داری چھوڑی ہے تو ان کے دل بھی گناہ کرنے والوں کی طرح ہو گئے یہ ذکر بعد میں بھی ان آئے گا لبی سماقام یا سعون برا ہے جو وہ کر رہے ہیں وقول مغلولہ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے معاذ اللہ, اللہ وہی بات جو ان ظالموں نے کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے یاد آیا اللہ کہتا ہے کون ہے جو اللہ کو کرد حسن دے اور یہ ظالم کیا کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا ہم سے کیسا مانگ رہے معاز اللہ انہیں کی بات یہاں نقل کی جا رہی وکالت الہود اللہ مغلولہ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے معاذ اللہ غلطی ہند ان لوگوں کے ہاتھ ہی باندھ دیے جائیں و لو بیما آلو اور ان پر لانت کی گئی اس وجہ سے جو انہوں نے کہا بلبان بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں توجہ سے سنیے گا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہاں عجیب لگا نا آپ کو اللہ کا ہاتھ کیسا ہم سمجھ نہیں سکتے اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے اللہ کے چہرے کا ذکر ہے اللہ کے ہاتھ, ہاتھ کا ذکر ہے کیسا ہے جیسا کہ ہے ختموں کے بعد صفات کے ساتھ سورہ شورا آئے گیارہ میں ہے لئی سکمت رہی شعی اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں ہے وہ ہے جیسا کہ ہے اس کی صفات ہیں جیسی کہ ہیں مگر ان کا احادہ کرنا ہماری ہمارے عقل کے احاطے میں آ جائے ممکن نہیں ہے لیکن کائنات بنائی وہ عطا ہے عطا کیے چلا جا رہا ہے اس کے خدانوں میں کوئی کمی نہیں بردن کا آپ نبی علیم آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ نادل کیا گیا اس سے ان کتاب میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر کی روش بڑھتی چلی جائے گی یہ عجیب بات ہے اس کی سادہ سے مثال پر لیں. انسان کا میدا صحیح ہو اسٹمک معمولی رزا بھی کافی رہے گی اور اگر میڈا گڑبڑ ہو تو بہترین سے بہترین رزا بھی اور گڑبڑ کرے گی دل میں طلب و طڑب ہدایت کی ہو دو آیات بھی ایک بات بھی ہدایت کا سامان کرے گی اور دل میں اگر بغض عداوت نفرت دشمنی دنیا کی محبت ایسی گندگی بھری ہوئی ہے تو جتنا قرآن کا نزول ہوگا وہی کا نظول ہوگا ان لوگوں کی گندگی میں اور زیادہ اور کفر میں اور زیادہ اضافہ ہوگا بَيْنَهُ إِلَى يَوْمِ <الْقِيَامَةً> اور ہم نے ان لوگوں میں قیامت کے دن تک کے لئے دشمنی اور بغض کو ڈال دیا ہے خود آہل کتاب کے مختلف گروہ یہود ہوں تو ان کے قبائل بھی لڑتے رہے آپس اس میں اسی طرح کا نصارہ ہوں تو ان کے بھی مختلف گروہ آپس میں لڑتے رہے ایک کہ اپنے آپس کے بھی شدید اختلافات رہے ہیں اب خاص یہود کی بات کی طرف اشارہ کل نما نارا جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں افاح اللہ اللہ اسے بجا دیتا ہے یعنی یہ بھڑکاتے ہیں آگ کو اور یہ ماضی میں بھی رہا آج بھی ہے ماضی میں کیا رہا یہود کے قبائل عرب کے مختلف قبائل کو پہلے پیسہ دیتے سوری قرضوں کے اوپر تاکہ اور جنگی آگ بڑکاتے جنگ کی آگ بڑکائی اور بھائی تمہیں ہتھیار کی ضرورت ہے چلو ہم سے پیسہ لے لو جنگ کی آگ بڑکائی اور پھر پیسہ سور پہ دے دیا یہ سبیوں پہلے بھی ان ظالموں نے کیا ہے یہ آج بھی کرتے ہیں ایران عراق لڑتے رہے، لڑتے تھے بعد میں پتا چلا کہ ایک کو امریکہ دے رہا تھا ایک کو جو ہے برطانیہ دے رہا تھا اور پیچھے کون بیٹھا ہوا فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں یہ ہے جو ان کا متمعی نظر بھڑکاتے تھے آگ کو اور سے بڑا لشکر احزاب کے موقع پہ آیا احضار, بیٹل آف کے موقع پر کس نے آگ بڑکائی تھی یہود نے تو جب کبھی بھڑکانا چاہتے ہیں آگ کو لڑائی کی اٹفا اللہ اللہ تعالی سے بجھا دیتا ہے وہ ساؤنف الفسدہ اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہوئے دوڑتے ہیں اللہ اور اللہ صحمۃ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ولو ان انہی آمن و تخو اور اگر آہل کتاب ایمان لاتے اور تخوا کی رویش اختیار کرتے عَنْهُمْ تو ہم ضرور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیتے جنات خلّی اور انہیں نعمتوں کے باغات میں ضرور داخل کرتے وہ لوگ ان مقام و طورات اور اگر وہ تو انجیل کو قائم کرتے وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ان مِنْ رَبِّهِمْ وَأُسْقِيَهُ مَا جَرَى كَذَلِكَ نَزَّلَهُ لَا يَأْكُلُونَ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے نیچے سے بھی کھاتے اللہ اکبر یہ پچھلوں کے بارے میں کہا تورات جب ویلڈ تھی انجیل جب ویلڈ تھی اگر ان کتابوں کے احکام کا نفاظ کرتے مراد شریعت کا نفاظ کرتے اللہ آسمان سے بھی کھلاتا زمین سے بھی آسمان سے بھی دروازے کھول دیتا زمین کے بھی خزانے کھول دیتا کب جب اس کے احکامات کا نفاظ ہوتا ہمارے بھی مسائل کا حل اس میں ہے اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا مسئلہ یہ ہے شریعت پر آؤ شریعت کا نفاذ کرو اللہ آسمان سے بھی خدا نے دے گا زمین سے بھی حدیث ہے بہقی شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی حدود میں سے کوئی ایک حد حدود حد حد سزاؤں میں بھی ہیں اور احکام کے بارے میں بھی, بھی اللہ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ نافذ اور قائم ہو تو زمین پر چالیس دن مسلسل برسنے والی بارش سے زیادہ خوشحالی آتی مرتبہ دیکھ چکے منہ کی کھائی ہے نہیں ہوں گے سیٹل یہ معاملات ہمارا ہم ماننے والوں کا مسئلہ ڈفرینٹ ہے یا تو کافر ہونا پکے کھلے کافر تو فرون کی طرح خوب مل جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے ہم مسلمان ہمارا مسئلہ ڈفرینٹ ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم منہم امت ان میں سے ایک جماعت روی پر ہے یعنی کچھ لوگ ان میں سے درست رویش پر ہیں منہم سا عملون اور ان میں سے اکثر لوگ برے کام کرنے والے ہیں یا رسول, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ کر دیجیے اس کو پہنچا دیجیے وہ رسالتا اگر بالفرض محال ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کی رسالت کا یعنی پیغام کو پہنچانے کا حق ہی عدہ نہیں کیا یہ قرآن اللہ نے عطا فرمایا اس کو پہنچائی اور حضور نے تو پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضور نبی اکرم علیہ السلام کے اب میں کیا الفاظ بھی چھوٹے ہیں ہلکے ہیں حضور کا کتنا بڑا کھاتا ہوگا آج کروڑو مسلمان تراوی میں قرآن سن رہے ہیں کروڑو ہزار پونے دو ارب تو مانتے اس اب حضور کا اکاؤنٹ کتنا بڑا ہوگا اللہ اکبر یہ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر اس قرآن کی تبلیغ نہیں کی ہے اگر اس قرآن کو نہیں پہنچا رہے تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا تبلیغ کا سب سے پہلا آلہ ذریعہ مینس وہ قرآن حکیم ہے حضور نے تو پہنچا دیا اور حضور اب ہمیں کیا فرما گیا علیہ السلام حریث بخاری شریف میں بل لکھونی ولو آیتن پہنچا دو میری طرف سے چاہے ایک ہی آیت ہو ایک آیت بھی تمہیں پتا ہے پہنچاؤ کوئی امتی اس پہنچانے والے کام میں پیچھے نہ رہے پھر اجتماعیتیں ہیں دینی اجتماعیتیں ہیں الحمدللہ ان میں آدمی جڑے تو اس کام کے اندر اور اس کو آگے بڑھنا انشاءاللہ آسان ہوگا باللہ یعصمکم من الناس ور نبی علی لوگوں کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و آپ کی حفاظت فرمائے گا حضور علیہ السلام اللہ کی برہراس حفاظت و نگرانی میں سیرت کے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے سالف سے آتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین بیشک اللہ کافروں کے قوم کو ہدایت نہیں دیتا پھر اللہ کی کتاب کے احکام کی تنفیذ اور امپلیمنٹیشن اس کا بیان اشاد ہوا قل یا اهل الكتاب اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اهل کتاب لستم على شيء تم کسی حیثیت پر نہیں حتا تقيم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم ربکم جب تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور اس کو جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا تورات اگر نافذ نہیں کرتے انجیل کی احکام کا نفاظ نہیں کرتے تمہاری کو حیثیت نہیں آج کون سی کتاب वैलिड ہے قران حکیم اب ہم سے خطاب ہے اگر قرآن کا نفاذ نہیں کرے تمہاری کوئی سی تمہاری کوئی حیثیت نہیں اور حضور فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم وسلم شریف کی روایت اندل کتابی اقوام بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا آخری اس کو ترک دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے آج رسوائی کی وجہ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے عروج چاہتے ہو اس دنیا زمین میں تو اللہ کی کتاب کے احکام اللہ کے شریعت کے احکام کا نفاذ کرنا ہوگا یہ موضوع تفصیل سے علماء ادم پہلے بھی آ چکا ہے وليس يدنت كثيرا منهم ما انزل اليك لربك طغيان وكفر ا ضرور بڑھ جائے گی ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر اس کی وجہ سے اے نبی علی السلام جو آپ پر اپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا فلا تاس على القوم الكافرين تو آپ کافروں کی قوم پر افسوس نہ کیجئے اگلی آیت وہ ہے جس طرح کی ایت البقره کی ایت 62 تھی 62 بھائی سبھی ٹھیک ہیں نہیں ایسا نہیں ہے وہی بات وہاں پہ تصویر آئی تھی جو بھی امان لا اللہ پر اور آخر کے دن پر جس نے عمل کیا نیک فلاں تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے مراد کے ہر ہر دور میں جو اس وقت کے پیغمبر پر ایمان لایا کا شریعت کی پیروی کرتا رہا وہ کامیام ہے اسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے اب آخر رسول یہ ہم پڑھ چکے تفسیر البقرہ میں اب اخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی شخص مانے گا تو وہ مسلم قرار پائے گا لقد اخذنا ميثاق قبل ইসرائیلا یقینا ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اورسلنا الیہم رسولا اور ہم نے ان کی طرف کو بھیجا كلما جاءهم رسول بما لا تحوا انفسهم پھر جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے اس حکم کے ساتھ جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے یعنی ان کو پسند نہیں تھا فریق کذبو وفریقین رگو تو ایک فریق کو ان لوگوں نے جھٹلایا اور پیغمبروں کے ایک گروہ کو انہوں نے قتل کر ڈالا معاذ اللہ یعنی پیغمبر کیا لے کر آئے پیغمبر جو حق لے کر آئے وہ حق ان کو بھاری گزرتا تھا ان کو حرام خوری سے روکا جا رہا ہے سو سے روکا جا رہا ہے اور برے کاموں سے رکھا جا ان کا کو اچھا نہیں سمجھ رہا یہ برائیاں تیار نہیں تو پیغمبروں کے دشمن من گئے، پڑھ چکے ہیں بعض کو جھٹلایا باس کو شہید بھی انہوں نے کیا وہ حسین و اللہ تکنف نت الفام اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ کوئی خرابی نہ ہوگی بس وہ اندھے ہو گئے وہ سموں اور بہرے ہو گئے فرمت اللہ علیہ پھر اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی ان کو بخش دیا موقع دیا سنبھلنے کا بہرے ہو گئے, گئے. اللہ اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے اس کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں لقت کفر ان اللہ مریم بے شک کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یقینا اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے معاد اللہ معاد اللہ ربکن اور مسیح یعنی عیسر السلام نے تو کہا کہ بني اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا فقر تو یقینا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا وما النار اور اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ ہے مشرق کا ٹھکانا جہنم اجرنا من النار اے اللہ اجرنار ہم سب کو جہنم کی آدھ سے محفوظ سرما. لَقَدْ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سوا کوئی محبود نہیں وَإِلَّمْ عَمَّا <يَقُولُونَ> اور اگر وہ, جو وہ کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُ مِنْهُمْ عَذَابٌ <عَلِيمٌ> تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک آداب پہنچے گا أفلا تو یہ توبہ کیوں نہیں کرتے اللہ کے حضور فرو نہ ہو اور سیکیو گناہوں کی بخشش نہیں مانگتے یہاں استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ یہ دعوت تو دی جا رہی کو توبہ کرنے کی توبہ تو تب کریں گے نا جب اپنے آپ کو غلط سمجھے تم کو کون سمجھائے گا یہ کس کے ذمے آج اس امت کے ذمے ابھی تو حال اپنوں کو بھی بتانے سمجھانے کا ہے اسی کی کوشش بھی ہے کہ ہم بھی سیکھیں قرآن باقی اتنا بڑا کام ہے کہ ان تک ہم نے پہنچانا ہے اور کل ذکر آ گیا کہ قیامت صبر عیسر احسن تشریف لائیں گے تو صحیح بات آ جائے گی نہ کے سامنے مگر گراؤنڈ تو تیار کرنا پڑے گا نا پہلے اور عیسائیت جو ہے وہ بدل جائے گی وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن پہنچانا تو اس امت پر لازم ہے نیچے سے دے کے اوپر تک ذمہ داریاں بنتی ہیں حکمرانوں کی ذمہ داریاں زیادہ بنتی ہے اس تعلق سے اللہ ہمیں انہیں سب کو توفیقی قطع فرمائی و اللہ غفر اور اللہ سلحان و بہت بچنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے اب سنیے جو غلط عقیدے ہیں ان کا رت کتنے سادہ الفاظ میں اللہ سلحان و فرما رہا ہے مل مسیحب مریم اللہ رسول مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں خدا نہیں ہے معاذ اللہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں تین خدا میں سے خدا نہیں ہے معاذ اللہ اللہ کے رسول ہیں ہے قطخ ہی ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں و صدیقہ اور ان کی ماں صدیقہ ہیں سبحان اللہ یہ ٹریبیوٹ ہے خدان کا بیوی بی مریم کے لیے سلام علیہ صدیقہ ہیں کانا یا قلع وہ دونوں کھانا کھاتے تھے جملہ ویسے الگ سے پڑھے تو عجیب لگ رہے نا بھئی یہ بتانے کی کیا ضرورت کھاتے ہیں عجیب نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس جملے کو ویسے کوئی کہ ہاں وہ اللہ یہ فروا رہا ہے عیسا اور مریم سلام الم دونوں کھانا کھاتے تھے بس ختم ہو گئی بات جو کھاتا ہو وہ محتاج ہے محتاج خدا کیسے ہو سکتا ہے ایک لکما میرے آپ کے وجود میں جاتا ہے پیچھے کتنی اللہ کی قدرتے لگی ہوئی ہیں ایک بیج زمین میں جائے وہاں سے شروع کریں اور, میرے اور آپ کے جائے چلا جائے رد کر کے صحیح بات پیش کر دی گئی ام ورئی فنوبئی اے نبی علیہ السلام کیسے دلائی کو بیان کرتے ہیں ثم منظور پھر دیکھیے کہاں یہ اونھے چلے जा رہے یہ حقائق کیوں ان کو سمجھ قل اتعبدون من دون اللہ سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے مالک نہیں، نہ کسی نفے کے نبی علیہ فرما دیجیے معاملہ نہ کرو غلو کیا ہے کسی شے اس کے مقام سے ہٹا دینا سورج نسا میں بھی بات آ چکی ہے ولاب احوا قوم من قبل اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں وہ اولو کخیروں اور انہوں نے بہت سے سب گمراہ کیا اور خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے یعنی نسار علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو تو چھوڑ دیا بعد میں سینڈ پال نے نئی ایجاد کر ڈالی پھر ان لوگوں پر یونانی فلسفوں کے اثرات آئے ان فلسفیانہ نتیجے میں ایک عجیب مذہب انہوں نے اختیار کر کے گمراہی کی راہ اختیار کر ڈالی اس پر اللہ کا یہ تسرا اب ایک اور اہم مقام آ رہا ہے کہ نہیں انل منکر یعنی بدی سے روکنے کا فریضہ ادا نہ کیا جائے تو اللہ اپنے پیغمبروں کی زبان سے لوگوں پر لانا کرواتا ہے اللہ اکبر سنیے بني میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لانت کی گئی داؤد اور عیسا مریم علیہ السلام کی زبانی اس سے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ حس سے بڑھ جاتے تھے آگے ان کا جرم بیان ہو رہا ہے قانون لا تنا فالو وہ ایک دوسرے کو برے کام سے جو وہ کر رہے تھے روکتے نہیں تھے لبی اسما اسامہ فالون بہت برا ہے جو وہ کرتے تھے تراکف یعنی یہ ہے برائی سے نہ روکنا خود جرم ہے ایک آدمی خود برائی سے بچ رہا ہے اچھی بات ہے لیکن دوسروں کو روکنے کی کوشش نہ کرے یہ بہت ہی غلط بات ہے اور امت کشتی جی کھڑی کی گئی سورہ عالم آئے تمہارے ایک سو دس نیکی کا حکم دینا بری سے روکنا ہے یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے لانت کروا رہے تو قرآن کا بیان ہے یہ کسی مقرر کی یا خطیب یا اولیٹر کی جذباتیت تو نہیں ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اسے سے لانت کروائیے رسولوں کی زبان سے آج یہ کام ہمارے ذمے ہے خود بھی نیک بننا دوسروں کو بھی نیکی دعوت دینا خود بدی سے بچنا دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا یہ ہے اس کام کے لیے مجھے اور آپ کے سمت میں کھڑا کیا گیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا ترا کثیر منهم يتولون الذين كفروا اپ دیکھیں ان میں سے اکثر کافروں سے دوستی کرتے ہیں یہاں مراد یہ اہل کتاب مشرقین سے دوستیاں رکھتے تھے یہ مراد نہیں گئی نبی سما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم یقینا برح جو آگے بھیجا خود انہوں نے اپنے لیے کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا و في العذابهم خالدون اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں ولم كانوا يمنون بالله والنبي اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لاتے وما انزل اور اس پر جو اللہ کی طرف سے رسول علیہ السلام پر نازل کیا گیا مت اولیا تو یہ ان کو دوست نہ بناتے کافر مشرق ان کو دوست یعنی یہ اہل کتاب ان مشرقین کو دوست نہ بناتے ولا کن فاسقون لیکن ان میں سے اکثر نافرمان فرمان اب ایک بڑا اہم مقام ہے قرآن حکیم کا بلکہ اس آیت پر بھی ایک نقطہ اگر اللہ پر اور اس کے رسول علیہ السلام پر اور اس کی کتاب پر واقع ایمان ہوگا واقعات ایمان ہوگا تو ایمان والے کی دوستی پھر ایمان والے سے ہوگی پکی دوستی کافروں سے نہیں ہوگی مضمون بار بار آیا ہے اب بتایا گیا کہ سب سے بڑے دشمن کون ایمان والوں کے اور کچھ قریب کون ہوں گے اشرق تم لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن پاؤ گے اہل ایمان کا یہود کو اور ان کو جنہوں نے شرک کیا یہود اور مشرق یہی سب سے بڑے دشمن تھے دورے نبوی میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا <نصارا> اور اي یقینن تو مسلمانوں کے لیے دوستی میں سب سے قریب پاؤ گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں لیکن سارے نصارہ نہیں سارے نصارہ نہیں ماضی میں نصارہ نے بھی خوب مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے کون سے نصارہ ذالک بان منھم قصیسین و رهبانا اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور درویش بھی و انھم لا یستكبرون اور یہ کہ وہ تکبر نہیں کرتے علم ہوگا اگر اپنی اس کتاب کا واقعات جو علم ہے ان کے پاس اگر ہے اور اگر تکبر نہیں آجزی ہے تو پہنچے گا حق کی طرف بہترین مثال نجاشی رحمتہ اللہ علیہ کی وہ انجیل کے جاننے والے بھی تھے بادشاہ بھی تھے اور جب سوریہ مریم ان کے سامنے تلاوت کی گئی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہیں سب بالکل ایسے تھے جیسے کہ بیان کیا گیا قرآن حکیم اللہ اکبر لیکن یہ وہ نصارہ جن میں کوئی آدزی ہوگی دنیا پرست نہیں ہوں گے علم ہوگا درویشی ہوگی وہ قریب ہیں مسلمانوں کی وہ حق قبول کر لیں گے لیکن زیادہ پہلے جو بتایا دشمن کون یہود اور مشرکین آج بھی کیا ہے یہود اور ہنود ہنود کسے کہتے ہیں جی یہ ہندو جو ہمارے برابر میں بیٹھا ہے ان کا گڑ جوڑ کس، کسی سے چھپا ہوا نہیں آج بھی یہ مسلمان خصوصاً اس پاکستان کے سب سے بڑے دشمن اس سے کہ اللہ نے پاکستان کو وہ وقار دیا کہ اسلام کے نام پر بنائے اللہ نے پاکستان کو وہ وقار دیا کہ مسلم دنیا ایکسیپٹ کرتی اللہ نے پاکستان کو وہ وقار دی کہ ایڈمی صلاحیت اللہ نے بنایا مزل ٹیکنالوجی دی ہے بہترین صلاحیت ہماری افواج کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اللہ صحیح رخ پر ہمیں استعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے دنیا ڈھرتی ہے بہرحال کہ اگر یہ صحیح رخ پر آ گئے تو ہماری خیر نہیں اس لیے جان کے دشمن بنے ہوئے پورے ملک کے دشمن بنے ہوئے سب سے زیادہ فضا ہی مچانے کی کوشش ہوتی آج بھی یہود اور حنود کا گنج جوڑ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے لیکن جیسے کہ میں نے اس سارے نشارہ بھی قریب نہیں ان میں وہ جو علم ہوگا کوئی جو تکبر سے آ رہی ہوں گے تکبر کرنے والے نہیں ہوں گے آجز اختیار کرنے والے ہوں گے وہ زیادہ قریب ہوں گے نسبتاً جیسے کہ اب ساتواں پارا شروع ہو رہا ہے سے کچھ آئے ہیں، لوگ سے کچھ لوگ آئے تھے نصارا سُنا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ایسے نصارہ بھی اللہ اکبر پھر وہ ایمان بھی لیا نبی اکرم صلی اللہ علام پر ان کی تعریف ہو رہی ہے اور جب وہ سنتے ہیں وہ جو نازل کیا گیا رسول علیہ السلام کی طرف تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھیں آنسو سے بہ پڑتی ہیں اس حق کی وجہ سے جس کی معرفت ان کو حاصل ہو گئی ایک رائے ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت انہوں نے سنی اللہ اکبر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن حفشہ سے نصارہ کا ایک وفد آیا یقولون کہنے لگے ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے پس ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیں ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ارے میں کیا ہوا کہ ایمان نہ رکھے اللہ پر اور اس حق پر جو ہمارے پاس آ گیا وانا تمنى ان يدخلنا ربنا مع قوم الصالحین اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب داخل کرے گا نیک لوگوں کے ساتھ فاسا بحم اللہ بس جو کچھ انہوں نے کہا اس کے بدلے اللہ, اللہ نے فرما دیا بدالی اور عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا بدلا ہے کفر و کریاتی نہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اصحاب لوگ آگ والے ہیں اللہ جنت الفردوس اللہ تس الفردوس کا سوال کرتے ہیں اللہ نار جہنم کی آگ سے محفوظ ساتواں بارہ شروع ہوا ہے اور سورہ کے گیارہ رقو مکمل ہو گئے پہلے دو رقو کچھ شریعت کے احکامات تھے اور حدی قلائد وغیرہ تفصیل آئی تھی اور اب نو رقو جو ہم نے مکمل کی اللہ کی توفیق سے اس میں اہل کتاب کے بارے میں دو ٹوک گفتگو آ گئی اور شریعت اور نفاد شریعت کا موضوع بہت تفصیل سے آ گیا اب تین رقو آ رہے ہیں جن میں شریعت کے کچھ احکامات کا بیان ہے اے ایمان والو لا تو اللہ, اللہ نے تمہاری حلال کی حرام نہ ٹھہرا انہیں اور حد سے نہ بڑھو اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حرام نہ کرو جیسے حرام کو اختیار کرنا غلط ہے اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی غلط ہے کیوں تم کون فیصلے کرنے والے یہ حلت و حرمت حلال کرنا حرام کرنا یہ اختیار اللہ کا ہے اور اللہ کے حکم سے اس کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دخل اندازی نہ کرو یہ بھی بہت سخت معاملہ ہے تو فرمایا جا رہا ہے لا تو باقی دہ چیز چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمائی انہیں حرام نہ کروا اور حد سے نہ بڑھو انمعدین بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اس سے یہ مراد نہیں کہ ایک چیز آپ کو مجھے ذائقے کے طور پر پسند نہیں تو ہم استعمال نہیں کرتے کوئی حرج نہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ آپ پسند کرتے میں یہ پسند کرتا ہوں فنا یہ پسند کرتے یہ ایشو نہیں ایشو یہ کہ کس کو حرام قرار دیا جائے جیسے یہود کے علماء من چاہی باتوں کو حلال حرام کے فیصلے خود ہی کر ڈالتے تھے نسارا کے بھی علماء یہ حرکتیں کیا کرتے تھے حرام کو حلال کرنا جیسے غلط ایسی حلال کو حرام کرنا بھی غلط ہے وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا جو الله نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ یہ البقرہ میں بھی مباح ہے حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو وتق الله الذي انتم به مؤمنون اور اللہ سے ضرور جس کو تم مانتے ہو اب بتایا جا قسموں کا کفارہ کیا ہوگا قسم اگر کھائی اور جائز معاملے پر جائز قسم کھائی جائز قسم جی قسم ناجائز بھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے قسم مگر غلط ہے وہ اگر کسی معاملے پر قسم کھائی ہے اور اس کو توڑنا پڑ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہوتا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے لا اللہ اللہ تمہاری لا قسموں پر تمہارا معاخذہ نہیں فرماتا یعنی قسمیں کیا ہوتی ہیں پہلے بھی ذکر آ چکا البقرا میں عربوں کا یہ معاملہ تھا بات بات پہ قسم جیسے قسم صبح سر کے رات تک رٹے لگے ہوئے یہ کوئی اچھی بات نہیں مگر یہ تکیے کلام بن جاتا ہے عرب بھی کہتے تھے بلہ بات بات پہ قسم یہ نہیں اس پہ مواخذہ نہیں لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ایک ایک ہوتی ہے غلط قسم کھانا غموس کہتے ہیں وہ رفسران میں نہیں ہے فقہ نے بیان فرمایا غموس کیا ہے آ, ناجائز قسم کھانا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانا ناجائز معاملے پر قسم کھانا یہ بھی یہ غلط ہے یہ ناجائز ہے. ہے اس کا معاملہ کفارے سے متعلق نہیں ہے مگر یہ کھانا بھی جائز نہیں اور ایک جو ہمارے ہیں نا کسی کے گال کی قسم اور کسی کے سر کی قسم اور کسی کے اس کی قسم اور کسی کے اس کی قسم, اس کی قسم. یہ بھی غلط ہے جامع تمیزی کی روایت ہے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک ہے تو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے اب کیا بچا اب کہتے ہیں جس کو معقدہ جو جوقدہ یعنی ابھی ذکر آ رہا ہے سے فقا نے بیان فرمایا کہ جو تاکید کے ساتھ کھائی جائے اللہ کا نام لے کر کھائی جائے ایک قسم پورے ارادے سے اس پر مواخذے کا معاملہ ہے باقی رسیداد آپ میں دے سکتے ہیں لا فی اللہ لا قسموں با تمہارا نہیں کرتا, کرتا پختہ طور پر کھایا ہو کسم کھانا کہیں یا قسم اٹھانا ایک ہی بات ہے وہ جو پورے دل کے ارادے سے قسم کھائے گی اس پر معاخدہ ہوگا اب اگر اس کو توڑنا پڑ جائے کبھی جیسے وہ الا کا مسئلہ تھا نا چار مہینے والا یاد آ اگر آ ہو اگر وہ قسم کھائی اور بتایا جا رہا ہے تو قسم پورے ارادے کے ساتھ کھائی جائز معاملے پر کھائی گئی توڑ بھی پڑ جائے تو کفارہ کیا ہے فرمایا فکفارت مساکین من ما تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو عام حالات میں ایک تو نا مہمان ہے تو زیادہ اہتمام آدمی کرتا ہے عام حالات میں جو گھر والوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاتے ہو دس محتاجوں کو صبح و شام کا کھانا کھلانا پڑے گا یا او قسمت ہوں یا انہیں کپڑا پہنانا ہوگا اتنا کپڑا کے جسم کا زیادہ حصہ ڈھانکا جا سکے ڈھانپا جا سکے دس محتاجوں کو کپڑا پہنانا ہوگا یا او تحریر و رقبہ یا ایک گردن کو آزاد کرانا ہوگا یعنی غلام کا آزاد کرانا فمن فسیام و فلاثتی ایام بس جو یہ نہ پائے ان سب باتوں کی اس میں استعد نہیں تو فسیام و فلاثتی تو وہ تین دن کے روزے رکھے ایک جو کفارے کچھ گناہوں پر یا کچھ خطاؤں پر بیان کیے گئے ہیں کفارے ان میں بھی حکمت کیا ہے کہیں بندے کا فائدہ ہو رہا ہے روزے رکھے گا تو تخوا کہیں بندوں کا فائدہ ہو رہا ہے کسی کا پیٹ بھرے گا کسی کو کپڑا ملے گا مال خرچ کرے گا تو مال کی محبت بھی دل سے نکل ہوگی ان کفاروں کے ادا ہونے میں بھی بندے اور بندو ہی کا فائدہ ہے اللہ کا دین فائدے ہی فائدے کے لیے ہم سب کے لیے اللہ اکبر تو فرمایا کہ جو یہ نہ پائے وہ تین دن کے روزے رکھے دان کا کفارہ تو ایمان اذا حلفتم یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا لو وقف ایمانکم اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو کیا مطلب بات بات پہ قسمیں نہ کھاؤ جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھاؤ قسم کسی معاملے پر جائز معاملے پر کھائی تو اس کو برقرار رکھو اور اگر توڑنی پڑ جائے تو کفارہ ادا کرو یہ سب قسم کی حفاظت میں داخل ہے اب اندازہ کریں یہ قسم کا کو کوئی آسان بات ہے کوئی ہلکی بات ہے جو ہم نے اس کو اتنا بنا رکھا ہے اتنے احکامات اس کے تعلق سے عطا ہو رہے ہیں آگے فرمایا کیدار کا یوبیم اللہ آیات ہی اسی طرح اللہ صحمۃ تمہارے لیے اپنے احکام کو بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو اگلی دو آیتیں ہیں شراب اور جمے کی حرمت کے بارے میں آخری حکم شراب اور جبے کے بارے میں پہلا پہلا حکم ہم نے پڑھا البقرہ دو سو سولہ نفع کم نقصان زیادہ چوکنے ہو جاؤ پھر نسا کی آیت نمبر تینتالیس فورٹی تھری میں پڑھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ اب اس کے آخری فائنل حرمت کا بیان آ رہا ہے بہت توجہ سے الفاظ پہ غور کیجئے گا ترجمے پہ غور کیجئے گا اس سے کہ ادھر ادھر سے باتیں بڑی چل رہی ہیں نا چھوٹتی نہیں کافر ہاں مو کو لگی بڑے بڑے چھوڑنے پہ بیچاروں کو بڑی مصیبت آ رہی اور ایسی ایسی مو پڑا قسم کی باتیں لے کر آتے ہیں کہ اللہ کی پناہ معاف کیجیے گا کیونکہ کراچی کی یونیورسٹیز میں جانے کا اتفاق رہا ہے اور پڑھاتا بھی رہا ہوں تو اب تو ایسے ایسے دانشوروں کو بلوا کر اور بل جبر بائی فورس اسٹوڈنٹس اس کو بٹھایا جاتا ہے آڈیٹوریمس کے اندر ڈورس کلوز کر دیے جاتے ہیں پورا سن کے جانا پڑے اور دھڑلنے کے ساتھ میں کے حلال ہونے کی بحثیں ہوتی ہیں سب پھر اللہ حفاظت فرمائے سنیں اللہ کا کلام یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام بیش الشراب اور جوہ اور بد اور یہ فال کے تیر یعنی جوے کا جوہ جانوروں کا گوش تقسیم کرنے کے لیے اور قرآن دازی اور قسمت آر آزمائی جوہ اس طرح کی خاص چیزوں کے لیے یہ تیر استعمال کرتے تھے چار باتیں بیش الشراب جوہ بد اور یہ فال کے تیر رجسم من عملی الشیطان یہ شیطان کے عمل میں سے گندگی ہے الفاظ پر غور کیجئے شیطان تو ہی گندا تو شیطان کا عمل بھی گندا اب شیطان کے عمل میں سے گندگی کتنی بڑی گندگی ہوگی غور کیجئے گا فرج بس اس سے اشتناب کرو لاء الکن تو فری خون تاکہ تم فلاح پاس سکو کچھ دانشور کہتے ہیں حرام کا لفظ نہیں ہے نا تو پھر تو بدھ کے لیے بھی حرام کا لفظ نہیں آیا بت پر بھی کرو جو ہے شراب چلے گا پھر تو جی تو پھر شیطان کے گندے کاموں کو بھی انجام دینا شروع کر دو یہ جوابات ہیں اس کے کسی شے کی حرمت کے لیے لفظ حرمت ہی استعمال ہونا کو ضروری نہیں ہے باپ بھی بیٹے کو روکنا چاہتے ہیں نا کسی کام سے آنکھیں دکھانے ہی کافی ہوتی اب بچہ کے اب بنے تو کچھ بھی نہیں کام ہو جائے تو ساری قوم کہی کہ دماغ خراب ہے تیرے ابا کا مقصد تجھے سمجھ میں نہیں آیا یہاں سب سمجھ آتے ہیں اللہ کے کلام کی بات آئی وہ چھوٹتی نہیں کافی منہ کو لگی ہوئی تو اس طرح کی بحث بڑے بڑے دانشور کر رہے ہمارے معاف کیجیے گا اللہ کا کلام اللہ اکبر کبیرہ اللہ اللہ ہے بھائی اس نے اپنے کلام کی ایسی زبردست حفاظت کی تو پہلے تو کہا شیطان کے عمل میں سے گندگی بچو ان سے تاکہ نو فلاں پا سکو آگے سنیے نشے میں جو ہےکواس کر ہے کرتا ہے لڑائی جھگڑے بھی کرتا ہے مار پیٹ بھی نہیں سے آگے کی باتیں اور جوئے میں ہار کر بھی آپے سے بار جھگڑے فسادات نہ جانے کے شیطان تو یہ چاہتا ہے اور اللَّهُ تمہیں چاہتا ہے کہ اللہ کی یاد سے روکے تمہیں نماز سے روک یہ حرکتیں تمہیں اللہ سے دور کر دینے والی ہیں فہل ان تم مُن بس تم باز آتے ہو گیا نہیں اللہ امار. یہ عربی اسلوب میں ترجمانی ہے اردو کے ترجمے میں بعض آتے ہو گیا نہیں اب یہ انداز اس قدر سخت محسوس ہو رہا ہے اتنی سختی ہے کہ اللہ تب تعالی نے تمہیں اس سے منع فرمایا حضور نبی اکرم علی السلام کا دور ہے یہ آخری آیت آ رہی ہے اور مدینہ شریف میں جہاں کبھی چین ڈرنکر تھے ہمارے اسموکرز ہوتے وہاں چین ڈرنکر سے صبح دوپہر شام رات کی الگ ہوتی تھی جی جس کے ہاتھ میں جان وہیں توڑا جس کے گھر میں سرائی وہیں توڑی جس کی دکان کی اس سے سٹاک وہیں بہا دیا اور کہتے اتنا بہایا گیا ہے اس دن یہ لگتا ہے کہ موسلا دھار بارش مدینہ شریف میں ہو گئی اور لیٹ تھرٹیز کی بات تھی بلکہ ٹوینٹیز کی امریکہ میں کوشش کی گئی بڑی محنتیں کی گئی بڑی محنتیں کی گئی بینرز یہ پوسٹر ایڈورٹیزمنٹ گورنمنٹ نے جو رول پاس کیا کچھ لوگوں کو سزائے بھی دی گئی یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا اور اس کے بعد کیا ہوا بھی نہیں کافی منہ کو لگی ہوئی ایک محض اکلے انسانی سے مطابق تربیت فرمائی تو اس طرح چھوٹی ہے شراب اللہ اکبر ہمارے کوئی دانشور کہتے ہیں ہاں اچھی چیز تو نہیں ہے لیکن یہ کہ جب آپ کو نشہ آ جائے نا تب ہوتا ہے معاملہ میں انتہائی ادب سے معذرت سے استعمال کروں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم تم ہو جاتے ہیں نا بالکل اب سمجھ آئے کیا کریں آپ لوگ؟ کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی سرک الفاظ کو تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں تو ایک جواب تو یہ ہے کہ بھائی تم اس قدر کہنجار اور کیا سے کیا سے ہو ہو گئے ہو کہ تمہاری ان عقل پرستی کے فتنے کے نتیجے میں کیا پوری قوم کا ستیناس کیا جائے گا یہ تمہیں تمہیں تمہی کو مبارک اللہ پوچھے گا تم سے مگر اصل جواب کیا ہے سنیے گا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چیپٹر ہی کلوز کر دی حضور نے جامع مزید روایت ہے جس شے کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہر حضور حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب ہے ہمارا حضور ہمارے رسول ہیں کیا خوبصورت جملہ ہے یہ جو کہہ رہے ہیں نا دو پیک کے بعد مجھے آتا وہ کہتے ہیں مجھے چار پیک کے بعد آتے تو پوری قوم کا ستیہ ناس کرنا چاہتے ہو تم حضور نے فرما نہ جس شے کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی بھی مقدار حرام باقی تفصیلات اور آپ کو احادیث شریفہ میں مل جائیں گی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے ہماری نسلوں کی حفاظت کرے ہمارے سارے مسلمان بھائیوں بہنوں کی حفاظت کرے یہ ام الخبائس مروا دینے والی برباد کر دینے والی شے ہے اللہ شراب جوا جن باتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے وہ عطی الام عطی اور وسولہ اور اطاعت کرو اللہ اور رسول علیہ السلام کی واہدرو اور بچتے رہو مراد ڈرتے رہو کہ نا فرمانی کے نتیجے میں پکڑ نہ ہو جائے فعم تول پھر اگر تم پھر جاؤ فعلموا تقص جان لو انما على رسولنا البلاغ المبین کہ بیشک ہمارے رسول علیہ السلام کے ذمہ تو واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہی ہے۔ اگلی آیت تھوڑی اور توجہ اپ کی چاہیے ہوگی تو دین کی ایک بڑی خصورت گہری بات ہے وہ واضح ہوگی انشاءاللہ ایک بات تو یاد ہے اچھا پہلے جو شراب پی اس کا کیا اللہ کہتے کوئی بات نہیں جب تک اخری حکم نہیں آیا تھا وہ پچھلا ایک تسلی دوسرا دین کی ایک بڑی پر حکمت بات آ رہی ہے آپ ساتھیوں نے کبھی حدیث جبرائیل کا درس سنا ہوگا تین سوال ویسے تو چار تھے وہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور چند سوالات حضور سے کیے صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے بعد میں حضور نے بتایا اسلام کیا ہے حضور نے فرمایا کہ تم گواہی دو اللہ پر ایمان لانا رسول اینڈ سو آن. تم کلمہ پڑھو اللہ اس کے رسول کو ماننے کا اچھا ایمان کیا ہے تم مانو کہ یہ, یہ, یہ, یہ, یہ. تیسرا سوال احسان کیا ہے انت اللہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو ورنہ یہ تو یقین رکھو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تین سوال اسلام اور ایمان اور اقرار اسلام اقرار کا معاف کیجئے گا تیسرا احسان اسلام ایمان احسان ذہن میں رکھیے اسلام اقرار کا نام اس اقرار کے ساتھ بے عملی بھی ہو سکتی کلمہ کو مسلمان بے عملی بھی تو کر جاتا ہے نا اسلام سے اگلا یقین دل میں ایمان اب عمل بہتر ہوگا عمل تو ہوگا نہیں الصالحات اور جب یہ ایمان اس میں جب گہرائی اور آئے گی جڑیں جتنی نیچے جائیں گی درخت کی شاخیں اتنی بلند ہوتی جائیں گی برگ و بار بھی آتے چلے جائیں گے پھل پتے بھی آتے چلے جائیں گے پھل بھی ہیں پتے بھی ہیں پھول بھی آتے چلے جائیں گے اور نمایاں ہوں گے تو اسلام تھوڑا گہرا ایمان اور مزید گہرا احسان اب احسان کو بھی سمجھو حسن سے بنا لفظ عمل میں بیوٹی آ جانا پار ایکسلنس کہتے ہیں نا ایکسلنس جسے انگلش میں ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں خیر وہ لس عربی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن سمجھنے کے لیے اسلام اقرار ہے ایمان ماننا دل سے اور احسان اسی کی ڈیپتھ کا نام ہے تھوڑا ذہن میں رکھیں اگلی آیت پڑھیں گے اور پھر چار اک ادا ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ اور اجتماع میں آئے گی اگلی آیت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد جو لوگ امال آئے اور انہوں نے کوئی حرج نہیں اس بارے میں جو وہ کھا پی چکے کب سنیے گا تکو وہ آمن و امن الصالحات جبکہ انہوں نے تخوہ اختیار کیا وہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے اگلے الفاظ فمت تکو آمن پھر تخوے اختیار کیا وہ ایمان لائے پھر اگلے الفاظ ثم تکو احسن پھر انہوں نے تخوا اختیار کیا اور احسان کا رویہ اختیار کیا وہ يحب یقب اور اللہ احسان کرنے والوں کو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے قرآن کا ٹیکسٹ دیکھ دیکھتے رہیے گا پہلا بریکٹ یعنی تین باتیں ایک جگہ بریکٹ کر کے میں پڑھ رہا ہوں کب کوئی حرج نہیں جو کھا پی چکے ارامت تقوالات <الصَّالِحَات> تقوا تینوں جگہ آئیں گے اس پر الگ سے بات کریں گے آمنو کے ساتھ کیا آ رہا ہے ارے پڑھے نا اسکرین پہ لکھا ہوا ہے وہ الصالحات اللہ یہاں عمل کا بیان الگ آ رہا ہے ایمان کا بیان الگ عمل کا بیان الگ کیوں اقرار اگر کیا ہے زبان سے تو ہو سکتا ہے کہ بے عملی بھی ابھی ہو اگلا بریکٹ دیکھیں لائیں کا ذکر کیوں نہیں آ رہا اسلام والا اقرار جب یقین کی شکل اختیار کرے گا تو عمل آپ سے آپ میک ہوتا چلا جائے گا. اگلا بریکٹ کیا ہے تقوی تقو اختیار کیا اور انہوں نے احسان کی رویش اختیار کی. کیا مطلب جب سیکنڈ لیول ایمان تھا ایمان کے نتیجے میں عمل تو ہو رہا ہے اب اس ایمان میں جب اور گہرائی اور ڈیپٹ آئی گی اور گہرائی اور گیرائی اور ڈیپ آئی گی تو عمل تو ہو رہا تھا اب عمل میں حسن آتا چلا جائے گا اب صرف نماز نہیں ہوگی عمدہ نماز ہوگی اب صرف تلاوت نہیں ہوگی عمدہ تلاوت ہوگی سمجھ رہے اب صرف ماں باپ کی خدمت نہیں ہوگی عمدگی کے ساتھ خدمت ہوگی اب سے میں خرچ نہیں کر رہا ہوں گا عمدگی کے ساتھ خرچ کر رہا ہوں یہ ہے احسان ایسے اللہ کی عبادت کرو ہو تم اسے دیکھ رہے ہو ورنہ یہ تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے حدیث جبرائیل پھر کبھی پڑھیے گا اس کو اس مقام کے ساتھ جوڑیں تو بڑی خوبصورت آیت اس کے مفائن اور کھلتے ہیں حب اللہ اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے آخری نقطہ تقوا تینوں مرتبہ آیا ساری زندگی کی جڑ بنیاد میں اگر تقوا ہے تو یہ سب کچھ ہوگا اللہ کہ سامنے حاضری کا احساس یقین پختہ ہوگا عمل بھی ہوگا اور پختہ ہوگا تو عمل میں حسن بھی آتا چلا جائے گا تقوا تقوا تکوا یہی روزے کا حاصل بھی ہے اللہ نے متقی مندوں میں ہمیں شامل فرمائے